حضرت سیدنا علی المرتہ شیر خدا کر اللہ اللہ کا جہیم سے مرمی ہے نبی کریم جو الرحیم علی افضل الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ اجل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب, طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت ادا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے اب میٹھے میٹھے سائن بھائی اللہ تبارہ و وا ہمیں یعنی کہ یہ ارشاد فرما رہے کا ہے کوئی مففر طلب کرنے والا اور ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں وہ جہنم سے آگ کی آزادی کا اعلان فرما رہے کا ہے کہ کوئی مجھ سے جہنم سے بارات اور چھٹکارہ طلب کرنے والا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دوں اور ہم وہاں آزاد لائیے آگے اچھال رہے ہیں گلوں میں پٹاخے ہو پھل جڑیاں ہو اور کیا کیا تماشے کر رہے ہیں کتنی بڑی ایمانداری کی باتیں آپ سوچے بدرسی ہی بھی نہیں ہے کو میسج آئیے یہ رات اس طرح گزارتے ہیں یہ رات غفلت کی نہیں ابھی کتنی پیاری بات امیر سنتے سنت شاد فرمائی کہ اس رات ندا کی جاتی ہے کوئی مغلت کا طالب تو ہم تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو نا لب میرے مولا لبیک ہم نا ہمیں بخش ہمیں معاف کر برات ن زن سے براتے عزابے پو رینا رے ذہن سے محی شاب کے سد